عدنان, عدنان قیدار ابن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ابو جعفر ابن حبیب اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ عدنان اور معد اور ربیع اور خزیمہ اور اسد یہ سب ملت ابراہیمی پر تھے ان کا ذکر خیر اور بھلائی کے ساتھ کرو اور زبین بن بکار برکون روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مذر اور ربیعہ کو برا مت کہو وہ اسلام پر تھے اور سعید ابن مسیب کی ایک مرسل روایت بھی اسی کی معدید ہے معد بڑے بہادر اور جنگجو تھے ساری عمر بنی اسرائیل سے جنگ اور مقابلے میں گزری اور ہر لڑائی میں مظفر اور منصور رہے ابو نظار ان کی کنیت تھی امام تبری فرماتے ہیں کہ معد بن عدنان بخت نصر کے زمانے میں بارہ سال کے تھے اس زمانے کے پیغمبر ارمیا بن حلقیہ پر اللہ کی طرف سے یہ وہی نازل ہوئی کہ ببت نثر کو اطلاع کر دو کہ ہم نے اس کو عرب پر مسلط کیا اور آپ معاد بن عدنان کو اپنے براک پر سوال فرما لیں تاکہ معاد کو کوئی صدمہ نہ پہنچے اس لیے کہ میں معاد کی سلب سے ایک محترم نبی پیدا کرنے والا ہوں جس سے پیغمبروں کا سلسلہ ختم کروں گا اس لیے حضرت ارمیہ معاد بن عدنان کو اپنے ہمرا براق پر سوار کر کے ملک شام لے گئے وہاں پہنچ کر ماد نے بنی اسرائیل میں رہ کر نشو نما پائی اسی وجہ سے علماء اہل کتاب کے نزدیک معد بن عدنان کا نسب معروف ہے ابو الفرج اس بہانی فرماتے ہیں نظار چونکہ اپنے زمانہ کے یکتا تھے یعنی ان کی مثال کم تھی اس لیے نظار ان کا نام ہو گیا علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ جب نظار پیدا ہوئے تو ان کی پیشانی نور محمدی سے چمک رہی تھی باپ یہ دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے اور اس خوشی میں دعوت کی اور یہ کہا کہ یہ سب کچھ اس مولود کے حق کے مقابلے میں بہت قلیل ہے اس لیے نظار نام رکھا گیا اور تاریخ الخمیس میں ہے نظار اپنے زمانے کے سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ عاقل اور دانش مند نکلے اور بعض کہتے ہیں کہ نظار کے معنی نحیف اور دبلے پتلے کے ہیں چونکہ نظار نحیف بدن اور لاغر تھے اس لیے ان کا نام نظار ہو گیا مدینہ منورہ کے قریب مقام ذات الجیش میں ان کی قبر ہے مدر مضر کا اصل نام امر تھا ابو الیاس کنیت تھی مزر ان کا لقب تھا مزر معذر سے مشتق ہے جس کے معنی ترش کے ہیں ترشی اور دہی آپ کو بہت مرغوب تھی اس لیے مزر کے نام سے مشہور ہو گئے بڑے حکیم و دانہ تھے مذر کے کلمات حکمت میں ہے میں یزرا شر یہ و خیر یعنی جو شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا اور بہترین خیر وہ ہے جو جلد ہو فہ انفسکم اللہ مکرو ہی عن وص فلیس بین الصلاح ہوا ہا الصبر پس اپنے نفسوں کو ناگوار خاطر چیزوں پر آمادہ کرو اور خواہشات سے نفسوں کو بچاؤ صلاح اور فساد کے مابین سوائے صبر کے کوئی حد فاصل نہیں نہایت خوش الحان تھے چلتے وقت اونٹوں پر خودی پڑھنا انہی کی ایجاد ہے ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ ابن خالد سے مرسلن روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزر کو برا مت کہو ہو وہ مسلمان تھا ابن حبیب نے اپنی تاریخ اور ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عدنان اور ان کے باپ اور ان کے بیٹے معاد اور ربیعہ اور مزر اور قیسہ اور تمیم اور اسد اور ملت ابراہیمی پر مسلمان مرے الیاس علیہ سلاۃ وسلام کے ہم نام ہیں بیت اللہ کی طرف حدی بھیجنے کی سنت سب سے پہلے الیاس ابن مضر ہی نے جاری کی کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الیاس کو برا مت کہو وہ مومن تھا مدری کا جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مدرکہ کا نام عمر تھا اور مدرکہ ان کا لقب تھا جو ادراک سے مشتق ہے چونکہ انہوں نے ہر قسم کی عزت اور رفعت کو پایا اس لیے مدرکہ ان کا لقب ہو گیا خزیمہ ابن عباس عزی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ خزیمہ ملت ابراہیمی پر مرے کینانا عرب میں بڑی جلیل و قدر سمجھے جاتے تھے ان کے علم و فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے آتے تھے نظر نظر نظارہ سے مشتق ہے جس کا معنی رونق اور تازگی کے ہیں حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نظر کہنے لگے تھے اصل نام قیس تھا مالک مالک نام تھا ابو الحارث کنیت تھی عرب کے بڑے سرداروں میں تھے فر فہر نام ہے قریش لقب ہے بعض کہتے ہیں کہ قریش نام ہے اور فہر لقب ہے انہیں کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں اور جو شخص فہر کی اولاد سے نہ ہو اس کو کینانی کہتے ہیں اور بعض علما کہتے ہیں کہ قریش نظر ابن کینانا کی اولاد کا نام ہے حافظ علائی فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے اور یہی محققین کا قول ہے کہ قریش نظر ابن کینانا کی اولاد کو کہتے ہیں اور بعض احادیث مرفوعہ بھی اسی کی معیت ہیں امام شافی رحمہ اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قریش نظر ابن کنانہ کی اولاد کا نام ہے بعض سے عدیث فرماتے ہیں کہ فہر کے باپ مالک نے سوائے فہر کے کوئی اولاد نہیں چھوڑی اور اسی طرح مالک کے باپ نظر نے سوائے مالک کے کوئی اولاد نہیں چھوڑی اس لیے جو شخص فہر کی اولاد سے ہو وہ نظر کی اولاد سے بھی ہے لہذا قریش کی تعیین میں جو اقوال مختلف تھے وہ سب بحمد اللہ متفق ہو گئے کعب سب سے پہلے جمعے کے دن جمع ہونے کا طریقہ کاب ابن لوئی نے جاری کیا کاب ابن لوئی جمعہ کے روز لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھتے اول خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے کہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج یہ سب چیزیں خدا ہی کی بنائی ہوئی ہیں اور پھر پند و نسائ کرتے سلا رحمی کی ترغیب دیتے اور یہ فرماتے کہ میری اولاد میں ایک نبی ہونے والے ہیں اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان کا اتباع کرنا اور یہ شعر پڑھتے یا <سلام> لیتنی تنی شاہد الفوا اداوتی ادا قریش تبغل حق الحق <خزلانا> کاش میں بھی ان کے اعلان دعوت کے وقت حاضر ہوتا جس وقت قریش ان کی اعانت سے دستکش ہوں گے پرا اور سالب کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر یوم جمعہ کو یوم العروبا کہا جاتا تھا سب سے پہلے کاب ابن لوئی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا اور حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں کاب ابن لوئی کے خطبہ کا ذکر فرمایا ہے مرہ مرارت سے مشتق ہے جس کا معنی تلخی کے ہیں جو شخص شجا اور بہادر ہوتا تھا عرب اس کو مرہ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص اپنے دشمنوں کے لیے بہت تلخ ہے اور مرہ میں تا تانیس کے لیے نہیں بلکہ مبالغہ کے لیے ہے یعنی بہت زیادہ تلخ صدیق اکبر اور حضرت رضی اللہ انہیں کی اولاد سے ہیں کلاب کلاب قلب کی جمع ہے ابو ابرکیش عربی سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اپنی اولاد کے لیے قلب یعنی کتا یعنی بھیڑیا اس قسم کے برے نام اور اپنے غلاموں کے لیے مرزوق یعنی خوب رزق پانے والا رباح نفع پانے والا اس قسم کے عمدہ نام تجویز کرتے ہو ابو الرکیش آرابی نے یہ جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے اور غلاموں کے نام اپنے لیے رکھے جاتے ہیں یعنی غلام تو اپنی خدمت کے لیے رکھے جاتے ہیں بخلاف اولاد کے کہ وہ دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر جنگ کرتی ہے اس لیے ان کے یہ نام تجویز کیے گئے کہ دشمن اس قسم کے نام سنتے ہی مرعوب ہو جائے کلاب کا نام حکیم یا عروہ یا مہذب تھا کلاب شکار کے بہت شائق تھے شکاری کتے جمع رکھتے تھے اس لیے ان کا نام ہی کلاب پڑ گیا کس کس کا نام مجمع تھا جو جمع سے مشتق ہے کس نے چونکہ قریش کے متفرق اور متشتت قبائل کو جمع کیا تھا اس لیے ان کو مجمع کہتے ہیں قریش ابتدا میں متفرق تھے ایک جگہ آباد نہ تھے کوئی پہاڑ میں رہتا تھا کوئی صحرا میں کوئی وادی میں اور کوئی گھاٹی میں اور کوئی غار میں اسی نے سب کو مکہ کے دامن میں جمع کیا اور سب کے رہنے کے لیے الگ الگ مکان کے لیے جگہ دی اور سب کو ایک جگہ آباد کیا اس وقت سے ان کو مجمع پکارا جانے لگا امام احمد ابن حنبل امام شافی رحمہ اللہ سے رابطی ہے کہ قسئی کا نام زید تھا قسع بڑے حکیم اور دانہ تھے ان کے کلمات حکمت میں نقل کیا گیا ہے کہ جو لعیم اور کمینے کا اکرام کرے وہ بھی اس کے لوم یعنی کمینہ پن میں شریک ہے جو اپنے مرتبہ سے زیادہ طلب کرے وہ مستحق محرومی ہے اور حاسد دشمن خفی ہے اور مرتے وقت اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی اجتنیب تنیب الخمر فنحا تسلی الابدانہ و تفس یعنی شراب سے پرہیز کرنا وہ بدن کو درست کرتی ہے لیکن ذہن کو خراب کرتی ہے عرب میں قسئی کو خاص اقتدار حاصل تھا تمام لوگ ان کے موتی اور فہمہ بردار تھے قسئی نے الندوہ کے نام سے ایک مجلس مشاورت قائم کی جس میں تمام اہم امور کے مشورے ہوتے تھے نکاح اور ازدواج اور جنگی مہارت کے متعلق بھی اسی مجلس میں مشورہ ہوتا تھا تجارت کے لیے جو قافلہ روانہ ہوتا وہ بھی اسی مقام سے روانہ ہوتا سفر سے جب واپس آتے تو اول دارالدوا میں آ کر اترتے گویا کے دارالندوہ عرب کا باب حکومت اور پارلیمان تھا حجابت اور سقایت اور رفادت اور ندوہ اور لیوا صرف کسی ان تمام مناسب کے منتہا اور تنہا علم بردار اور ان تمام مہم خدمتوں کے ذمہ دار تھے ان کے بعد یہ منصب اور عہدے مختلف قبائل پر منقسم ہوئے ان کے علاوہ قریش کے اور بھی منصب تھے جیسا کہ حافظ عینی نے امدت القاری شرح بخاری میں اجمالڈ ان کو شمار فرمایا ہے جن کو ہم مختصر تشریح کے ساتھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں نمبر ایک حجابت بیت اللہ کی دربانی اور مسجد حرام کی خدمت یہ خدمت بنی عبد الدار کے سپر تھی جس کو حضرت عثمان بن طلحہ انجام دیتے تھے نمبر دو سقایت حجاج کو زمزم کا پانی پلانا یہ خدمت بنو حاشم کے سپرد تھی بنی حاشم کی جانب سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہ خدمت انجام دیتے تھے نمبر تین رفادت فقرا اور مساکین جاج اور مسافرین کی اعانت اور امداد کرنا اس محکمے میں محتاجین کی امداد کے لیے کچھ رقم جو چندر سے حاصل کی جاتی تھی جمع رہتی تھی اس منصب پر ہار سبن عامر بنی نوفل کی جانب سے معمور تھے نمبر چار عمارت مسجد حرام اور بیت اللہ کی حفاظت تعمیر اور مرمت حضرت عباس رضی اللہ عنہ بنی ہاشم کی جانب سے اس خدمت کو انجام دیتے تھے نمبر پانچ سفارت دو فریق کا کسی معاملہ میں مراسلت کرنا یہ خدمت بنی عدی میں سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے سپر تھی نمبر چھ ندوہ یعنی مشورہ بنی اسد میں سے یزید ابن زماں ابن اسود مجلس شعراء کے امیر تھے نمبر سات قبا بوقت جنگ فوج کے لیے خیموں کا انتظام کرنا یہ خدمت بنی مخزوم کے سپر تھی بنی مخزوم کی جانب سے خالد بن ولید اس خدمت کو انجام دیتے تھے نمبر آٹھ لیوا علم برداری اس کو عقاب بھی کہتے تھے علم برداری بنو امیہ کے سپر تھی جس کو ابو سفیان اموی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد پورا کرتے تھے نمبر نو آئینہ زمانہ جنگ یا زمانہ گھڑ دوڑ میں گھوڑوں اور سواروں کا انتظام کرنا اس خدمت کو بھی بنی مخزوم کی جانب سے بن الولید انجام دیتے تھے غرض یہ کہ خالد الوری زمانہ جاہلیت میں بھی امیر الحرب تھے اور خیار حکم فل جاہلیہ خیار وکم اسلام کے پورے پورے مستاق تھے نمبر دس اشناق قبائل کے باہمی مناقشات رفع کرنے کے لیے دیت اور تاوان کا ادا کرنا اور جس شخص میں دیت اور تاوان دینے کی مقدرت نہ ہو اس کی اعانت اور امداد کرنا یہ خدمت بنی تمیم میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپر تھی ابو بکر جس کام کے لیے کھڑے ہو جاتے تو قریش ابو بکر کی تصدیق کرتے اور دل و جان سے اس میں اعانت اور امداد کرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہوں کے سوا اگر اور کوئی کھڑا ہوتا تو پھر قریش اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے نمبر گیارہ اموال محجرہ اموال موقفہ جو بتوں کی نظر و نیاز کے لیے وقف کیے گئے تھے بنی سہم میں سے حارث ابن قیس ان اوقاف کے متولی تھے نمبر بارہ اثار و ازلام یعنی تیروں سے فال نکالنا کہ اس وقت سفر کرنا مبارک ہے یا منخوص بنی خزرج میں سے صفوان ابن امیہ محکمہ فال کے محتمیم تھے مناف امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عبد مناف کا نام مغیرہ تھا بہت حسین و جمیل تھے اسی وجہ سے ان کو قمر البتھا بھی کہتے تھے موسا ابن اقبار روایت کرتے ہیں کہ بعض پتھروں پر یہ لکھا ہوا پایا گیا انل مغیر وسیرۃ الرحم میں مغیرہ کس کا بیٹا اللہ کی تقوی اور سلا رحمی کا حکم دیتا ہوں ہاشم امام مالک اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہاشم کا نام امر تھا مکہ میں قہد تھا ہاشم نے شوربہ میں روٹیاں کر اہل مکہ کو کھلائی اس لیے ان کا نام ہاشم ہو گیا ہاشم کے معنی چورا کرنے کے ہیں ہاشم اسی کا اسم میں فائل ہے شعر العلا <سلام> سرید السرید لقومی ورجال رجالمک مسنیتون عجافی یعنی امر بلند مرتبہ نے اپنی قوم اور تمام اہل مکہ کو سرید بنا کر کھلایا اور مکہ کے لوگ قحط کی وجہ سے لاغر اور ناتواں ہو چکے تھے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اہل مکہ کو اسی طرح سے کھلایا نہایت سخی تھے دسترخوان بہت وسیع تھا ہر وارد و صادر کے لیے ان کا دسترخوان حاضر تھا غریب مسافروں کو سفر کرنے کے لیے اونٹ عطا فرماتے تھے نہایت حسین و جمیل تھے نور نبوت آپ کی پیشانی پر چمکتا تھا علماء بنی اسرائیل جب آپ کو دیکھتے تو سجدہ کرتے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے قبائل عرب اور علماء بنی اسرائیل نکاح کے لیے اپنی لڑکیاں ہاشم پر پیش کرتے تھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ حرقل شاہ روم نے ہاشم کو خط لکھا کہ مجھ کو آپ کے جود و کرم کی اطلاع پہنچی ہے میں اپنی شہزادی کو جو حسن و جمال میں یگانہ روزگار ہے آپ کی زوجیت میں دینا چاہتا ہوں آپ یہاں آ جائیں تاکہ آپ سے شہزادی کا نکاح کر دوں ہاشم نے شہزادی کے نکاح سے انکار کر دیا شاہ روم کا مقصد اصلی یہ تھا کہ وہ نور نبوت جو ہاشم کے پیشانی پر چمک رہا ہے اس کو اپنے گھرانے میں منتقل کر لے کہا جاتا ہے کہ وفاق کے وقت ہاشم کا سن پچیس سال کا تھا ہاشم ہی نے سب سے پہلے قریش میں یہ دستور جاری کیا کہ سال میں دو مرتبہ تجارت کے لیے قافلے روانہ ہوا کریں موسم گرمہ میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف اسی دستور کے مطابق ہر موسم میں قافلہ روانہ ہوتا لق دق بیابانوں اور خشک ریگستانوں اور بحر و بر کو قطع کرتا ہوا موسم سرما میں یمن اور حبشہ تک پہنچتا نجاشی شاہ حبشہ ہاشم کی بہت مدارات کرتا اور ہدایہ پیش کرتا اور موسم گرما میں شام اور غذا اور انقرہ یعنی انگورہ جو اس وقت قیصر روم کا پایا تخت تھا تک پہنچتا قیصر روم بھی ہاشم کے ساتھ نہایت احترام کے ساتھ پیش آتا اور نظرانہ بھی پیش کرتا ایک شاعر کہتا ہے سفرئی سنحاء لہو ولی قومی سفر اشتا و الاسیافی ہاشم نے اپنی قوم کے لیے دو سفروں کا طریقہ جاری کیا ایک سفر سردی کا اور دوسرا گرمی کا پر ہاشم نے حکومت یمن اور حکومت روم سے قریش کے کاروان تجارت کی حمایت اور حفاظت کا حکم حاصل کیا عرب کے راستے عموماً چونکہ لوٹ اور غارت سے معمول نہ تھے اس لیے حاشم نے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ ہم تمہاری ضرورت بہم پہنچایا کریں گے طبقات ابسعد حاشم کی اس حسن تدبیر کا یہ نتیجہ ہوا کہ تمام راستے معمون ہو گئے حق جل شانہو نے اپنے کلام میں قریش کو یہ انام یاد دلایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا ف قریش ایلا فهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت من من جوع من خوف ترجمہ چونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے سفر کے عادی ہو گئے اس لیے ان کو نعمت کے شکریہ میں اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے اور اس نے ان کو بھوک سے کھانے کو دیا اور خوف سے امن دیا جب ایام حج آتے تو ہاشم تمام خجاج کو گوشت اور روٹی اور ستو اور کھجور یہ چیزیں کھلاتے اور زمزم کا پانی پلاتے منا اور مزدلفہ اور ارافات نے بھی اسی طرح کھانے اور پینے کا انتظام فرماتے امیہ بن عبد شمس کو ہاشم کا یہ جود و کرم اور تمام عرب میں ان کا یہ اقتدار بہت شاق اور گرا تھا امّیہ نے بھی اس کی کوشش کی کہ ہاشم کی طرح لوگوں کو کھلائے مگر امیہ باوجود ثروت اور دولت کے ہاشم کا مقابلہ نہ کر سکا بنی ہاشم سے بنی امیہ کی عداوت کا سلسلہ اول یہی سے شروع ہوا ایک بار ہاشم قافلہ تجارت کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوئے راستے میں مدینہ منورہ ٹھہرے وہاں ایک عورت پر نظر پڑی حسین و جمیل ہونے کے علاوہ شرافت و نجابت پہم اور فراست اس کے چہرے سے نمایاں تھی ہاشم نے دریافت کیا کہ یہ عورت کسی کی منکوہ ہے یا کواری ہے معلوم ہوا کہ اسیحا بن جل کی منکوہ تھی جس سے امر اور معبد یہ دو لڑکے پیدا ہوئے بعد میں اسیحا نے اس کو طلاق دے دی ہاشم نے اس سے نکاح کا پیام دیا ہاشم کی نصبی شرافت اور ذاتی مکارم کی وجہ سے اس نے اس پیام کو قبول کیا اور نکاح ہو گیا اس عورت کا نام سلما بنت عمر تھا جو قبیلہ بنی نجار سے تھی نکاح ہونے کے بعد ہاشم نے ایک دعوت دی جس میں تمام قافلے والے شریک تھے اور کچھ لوگ قبیلہ خزرج کے بھی مدعو تھے ہاشم نے نکاح کے بعد کچھ روز مدینے میں قیام کیا عبد المطلب پیدا ہوئے جس وقت پیدا ہوئے تو سر میں ایک بال سفید تھا اس لیے شیبہ نام رکھا گیا حاشم قافلہ کے ساتھ غزہ کی جانب روانہ ہوئے غزہ پہنچ کر حاشم کا انتقال ہو گیا وہیں مدفون ہوئے